منصرف منصرف ما او واحد مقام ہوما من الباب اتسا منصرف کہتے ہیں وہ ہوا منصرف وہ ہے کہ مالی صفی سبابانی جس میں دو سبب نہ ہوں او واحد یقوم مقام ہوما یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو یقو مقام ہوما من الباب اسباب اطا میں سے ٹھیک ہے اسباب صاحب نو اسباب میں سے کہ زیدن جیسے زید آپ زید کو تین عرقاتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں زیدن زیدن زیدن پر کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ اس میں دو سبو یہ کہہ سوک نہیں پا جاتا جو دو کہتا ہے مقام وَيُسَمَّا کہتے ہیں اس میں منصرف کو کہتے ہیں الاسم المتمکن اس میں متمکن کہتے ہیں اس کو وَحُکْمُهُ تو منصرف کا حکم کیا ہے اَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ السَّلَاسُ تینوں حرکتیں داخل ہو سلاخو اس پر داخل ہو تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ تینوں حرکتیں آ سکتی ہوں تنوین بھی آ سکتی ہو تقولو جا اندن رعتن مرتب جیسے آپ کہتے ہو جا اندن رعت مرت بید دیکھو تنوین بھی آ رہی ہے کسرہ بھی آ رہی ہے تینوں حرکات بھی آ رہی ہے اور تنوین بھی آ رہی ہے کسی کے لیے کوئی مانے نہیں ہے یہ کیا ہے منصرف تو منصرف وہ ہے کہ جس میں منصرف میں سے کوئی دو سبب یہ ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ پایا جاتا ہو اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں تینوں حرکتیں آ سکتی ہوں تنوین کے ساتھ ٹھیک ہے وغیر منصرفن ہما یعنی ان دو قسموں میں سے جس میں غورب کی دو قسمیں دوسری قسم کیا ہے غیر منصرف کی ہے معافی سبابان ہے او واحد مقام معافی سبابان کے جس میں دو سبب پائے جاتے ہوں او واحد عمل یا ان اسباب میں سے ایک پایا جاتا ہو لیکن یقوم مقام جو دو کے قائم مقام ہو ٹھیک ہے دو سبب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے اب بار بار کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اسباب صرف اسباب صرف اسباب, منصرف، اسباب, منصرف، اسباب اب اس کے بارے میں بتاتے ہیں وصباب اتان جو نو اسباب ہیں وہ یہ اطانتو العدل والوصف والتانیس والمعرفت والعجمت والجمع والترکیب والالیف والنون زائدتان ووزن الفعل ٹھیک تو یہ سطحات ہیں کون کون سے عدل وصف تانیس معرفہ عجمع جمع ترکیب علف نون زائدتان وزن فیل یہ وزن فیل کو آخر میں لے آئیں ٹھیک ہے تو کیا کیا اسباب اعتصار کون کون سے ہیں عدل وصف تانیس معرفہ حجمہ جمع ترکیب وزن فعل، علیف نون زائیداتان ٹھیک ہے جی نمبر ایک عدل نمبر دو وصف نمبر تین تانیس نمبر چار معرفہ، نمبر پانچ ہجمہ نمبر چھ جمع نمبر سات ترکیب نمبر آٹھ الف نون زائدہ تان نمبر نو وزن فعل، یہ نو اسباب منصرف صرف ہے ٹھیک ہے جی بحکم ہو جی تو غیر منصرف کیا آپ کو تاریخ بتائیے غیر منصرف کیا ہوتا ہے کہ جس میں اسلام صرف میں سے دو سبب یہ ایک ہے سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جاتا ہو پھر آپ کو بتایا کہ اسلام صرف ہیں کون کون سے تو وہ آپ کو بتا دیے کہ نو یہ اب وہ حکم غیر منصرف کا حکم کیا ہے اللہ اللہ خلاح کہ جس پر کثرت داخل نہ ہو ٹھیک ہے وہ یقون الجر مفتوح ابدن اور یہ ہوگا یعنی غیر منصرف ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا فی موض الجر حالت جری میں مفتو ہن ہمیشہ کے لیے مفتو رہے گا یعنی جہاں پر عامل تقاضا کرے گا کسرہ کا لیکن پھر بھی یہ کیا ہوگا مفتوح ہوگا کیونکہ غیر منصرف جو ہے اس پر کسرہ نہیں آتا تقولو لہذا کہتے ہو جیسے آپ کہتے ہو جا انی احمد و تو احمدا مرر احمدا جیسے آپ کہتے ہو جا انی احمد یا تو رفع ہے رعی تو احمدا نصب ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لکم برن تو بھی احمدا یہاں پر کیوں حالانکہ باج آ رہا ہے لیکن پھر بھی احمدہ منصوب ہے اس پر فتحہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے ایک اس میں معرفہ ہے دوسرے اس صرف میں سے ایک تو معرفہ ہے اور دوسری کیا ہے وزن فعل افالو کے وزن پر ہے ٹھیک ہے نا وزن فعل لہذا یہ کیا ہو جائے گا غیر منصرف اس پر کسرہ نہیں آئے گا بس آج کا سبق ہے کہ یہ اپ کا آگے پھر تفصیل شروع ہو جائے گی کہ صوی منا صرف میں عمل عدل هو تغیر اللفظ الى اخر سے خلاصہ سن لیں دو قسمیں ہیں اے, کس کی؟ اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک منصرف نمبر دو غیر منصرف منصرف وہ قسم کے جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جاتا ہو تو وہ کیا ہے منصرف کہلائے گا ٹھیک ہے کیا کہلائے گا منصرف کہلائے گا اور اس میں منصرف کو متمکن بھی کہتے ہیں کیوں کہ من صرف اس پر بھی ہر قسم کے ہے متمکن معنی جگہ دینے کے لحاظ یہاں پر بھی عراب کو جگہ ملتی ہے اسے متمکن کہتے ہیں اس کو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں آ سکیں مہد تنوین تنوین کے ساتھ تینوں حرکتیں آ سکتی ہوں یعنی کسرہ فتحہ اور رفع ہر ذمہ ہر قسم کی حرکت آ سکتی ہے لیکن تنوین بھی آ سکتی اس کے برخلاف دوسری قسم غیر منصرف ہے غیر منصرف ہوتا ہے کہ جس میں اسباب منصرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہوں یا ایک کے سبب پایا جاتا ہو جو دو کے قائم مقام ہو ٹھیک ہے اب وہ اسباب جو ہیں وہ کون کون سے ہیں کہتے ہیں کہ اسباب احتساب جو نو اسباب ہیں وہ کون سے ہیں عدل وصف تانیس معرفہ اجماع جمع ترکیب وزن فعل علف نون ٹھیک ہے جی اس کا حکم غیر منصرف کا حکم کیا ہے کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کبھی بھی کثرت اور تنوین نہیں آئیں گے کثرت اور تنوین اس پر کبھی بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو کثرہ والی حالت ہوگی اس پر ہمیشہ فتح آئے گا کسرا والی حالت میں یعنی حالت جرری میں اس پر کیا ہوگا فتح آئے گا ٹھیک جی اب عبارت پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے پھر سے عبارت کو دیکھیں صرف عبارت فرسل الم الربو الفا صفی صباب خلا ان جو ہے نا کیا ہے ناسبہ میں ان ان ان سے مع تنوينه تقول جاءني زيد ورايت زيدا ومررت بزيد احسن العلوم كو ऐड करें وغير المنصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد منهما يقوم مقامهما جي والاسباب الثسات هي العادل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل وحكمه أي حكم غير المنصرف ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت باحمد كيك؟ اللہ تبارک وطالعہ آپ تمام کے علم و عمل جان مال عمر میں برکت اتا مجھ سے میں تو تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں الحمد اللہ السلام علیکم